أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفاء والمروة من شعائل فمن حج البيت او اعتمرا فلا جناح عليه ان يتوفى ان يتوفى بهما ومن تتضع خيرا فإن نلہی ہر قسم دی ہمدو تنا داری تنجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جس کی طاقت قدرت حکومت اور سلطنت دیا بے شمار نشانیاں اس کائنات اندر بکھری اور او سانوں توجہ دلا رہی نے کہ تھی ادھر ادھر پٹکن دی بجائے اس خالق مالک اور رازق دی طرف رجوع کر لو جا ہمیشہ تو ہمیشہ تک قائم اور موجود رہے گا وہ ادو بھی تھی جدوں کچھ بھی نہیں تھی اور ادو بھی باقی ہوے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ او ول اب والو پہلا بھی ہوئے آخر بھی ہو ہر چیز پانی ہے ہر شے مٹ جان والی ہے کلو شعی ان کن اج ہا مگر ذات ہمیشہ باقی رہے گی اللہ شاہ نشانات کچھ نشانیاں دا تذکرہ سارے گزشتہ سبق اندر چلیا ساری کائنات اندر زمین دا سب تو بہترین ٹکڑا وہ ہے جو مکہ مکرمہ اندر بیت اللہ یا مسجد حرام نل موسوم نام بیت اللہ ہے یا مسجد الحرام زیارت دی طرف سفر کرنا دل اندر وہ محبت وہ عزت وہ او ادب اور احترام قائم کرنا دراصل اللہ نل محبت کا ایک اظہار ہے انگریزی زبان اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب محاورہ ہے انہوں کے ہاں یہ کیا جانتا ہے لو می لو مائی ڈاگ کہ اگر میرے نل محبت کرنی ہے تو میرے کتے نل پہلے محبت کر گری ہوئی ایک بات ہے کہ انسان نل محبت کرنے واسطے کتے تو محبت شروع کی جائیں سڈے اللہ نے سانوں ایسا کوئی حکم نہیں دیتا کہ ایک نجس پرید اور گندی چیز نل محبت کی جائے ایسے پاک گھر کی محبت اور او عزت سانو اپنے دلہ اندر پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے جتھے کوئی ناپاک داخل نہیں ہو سکتا گندا عقیدہ لے کے اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا مشرقس پلا یقر مسجد یہ اعلان چودہ سو سال تو زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جدو کا ایس قرآن اندر اللہ نے اتاریا کہ مشرق گندے ہیں فلید ہیں نجس ہیں وہ میرے گھر اندر گندا عقیدہ لے کے داخل نہ ہو اس گھر کا تقدس یہ ہے کہ اتنے توحید والے آن مشرق تھے داخل نہ ہو اللہ یہ گوارا نہیں جائے کہ ایک نجس مخلوق نل محبت تو شروع کر کے پھر معاملہ بندے تک پہنچے اور اللہ نے اپنے اس کا تقدس قائم رکھے ہوئے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک قائم رہے گا اج بھی جان والے دوست اور بزرگ اس بات کے گواہ ہے کہ جس ویلے اس گھر دی حدود شروع ہوتی ہے حرم دی حدود شروع دی ہے کہ اتنے باہر طور پہ ہر زبان اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ اے رستہ مسلمانوں دا ہے اور اے غیر دا ہے اے دا ہے کہ یہ دا ہے غیر مسلم دراصل مشرق ہی ہے اللہ نے قرآن مجید اندر دو بڑیا بڑیا قوما کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ مشرق بھی ہیں کافر بھی ہے وکال اتل یو ازر اللہ وکال اللہ فرمایا اپنے آپ یحودی کہ ازیر میرا بیٹا بنا دیتا علیہ السلام اور اپنے آپ عیسائی کہلان والے نے عیسا میرا بیٹا بنا لیا اے مسرت بھی ہو گئے تاجر بھی ہو گئے اسقجس بحال واسطے رستے مختلف ہیں اتر لکھیا ہوا موجود ہے اپنی آخی دیکھن والا دیکھ سکتا ہے پڑھن والا پڑھ سکتا ہے روڈ فار مسلم روڈ فار نان مسلم ہر زبان اندر لکھا ہوا موجود اللہ ہوں ایک گوارا نہیں کہ کوئی گندہ شخص نجس اور پلید شخص میرے گھر آوے میرا گھر ہے, ہے اور ڈیوٹی دی لگائی سی. دونوں باپ بیٹے بھائی یا میرے گھر صاف کر دیا آلائشا تو ظاہری گندگی تو باتمی گلازت تو پاک کر دیو میرے گھر واسطے فین فین السُجُودِ کرن والے میرے واسطے بیچن والے رو اور سجدے کر کے نماز پڑھنے والے میرے بندیا واسطے میرے پاک کرتے اللہ کرے کہ سانو بھی یہ موقع نصیب ہوتے حاضری دئیے اللہ دردر پہنچیے پاک اور صاف عقیدہ لے کے جائیے پاک اور صاف عمل لے کے جائیے پاک اور صاف مال خرچ کر کے جائیے یہ تین باتیں گزشتہ سبق اندر آئی ہیں تھوڑا سامنے کہ حج اور عمرے واسطے بنیادی طور پر تین چیزیں سب تو پہلے تیار کرو عقیدہ تے توحید سے مبنی ہوگی عمل ہوئے تے سنت نبوی دے مطابق ہوئے اللہ صاحب ہ الصلوۃ والسلام اور مال خرچ کیتا جائے کہ حلال ہوئے قران دے جنہاں کافر کیا مشرک کیا اور اسی سارے کافر اور مشرک سمجھ لے اں انہاں مکے دے او لوک جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو پہلے اوتھے موجود سن آپ دے مبعوث ہون تو بعد اُتھے اٹھ ہجری تک موجود رہ بیت اللہ کے کاغذ رہ مکے دے بڑے بڑے چودھری کہلائے اللہ لا لاشری نے ان لوگوں مکے دا وارس نہیں بنایا مکے وارث مسلمان بنے اندر بھی یہ دیکھو کافر ہیں مشرق ہیں لیکن اللہ کے گھر کے بارے اندر یہ اندر بھی موجود سی بیت اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی پرانی ہو گئی قابل مرمت ہو گئی ضرورت محسوس کیتی گئی کہ اے دی چھت بدل دیتی جائے یہ دوبارہ تعمیر کر دیتا جائے جس پہلے اے معاملہ سامنے آیا تو مکے کافر اور مشرک چندے واسطے ایلان کرتے ہیں کہ بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے اے دی چھت بدلنی ہے اے دی واسطے چندہ کہ یہ چاہا دولان کہ اپنے حلال مال چندہ دیا گئے اللہ کے کر کے آرام مال خرچ نہ کرے مکے کافر اور مشرک مشرق ایلان کرنا اے بات قیامت تک واضح رہ گی کہ مکے او کافر اور مشرک بیت اللہ دی تعمیر واسطے ایسے پیسے اکٹھے نہ کر سکے کہ بیت اللہ سارے دی چھت بن جاندی کچھ حصہ باقی رہ گیا چھت مکمل نہ ہو سکی ہلاح مال اور اندر حکمت سن مسلحت سن وہ حصہ جنوب حتیم دام نال پکاریا ہے اور یاد کیتا کیا ہے بیت اللہ دے ایک کونے تو لے کے دوسرے کونے تک دا او نصف دائرے دی شکل اندر حصہ اکیم یہ در بیت اللہ دا ہی حصہ ہے جی چھت نہیں پی سکی بعد ارادہ کیتا گیا کہ چھت دتا جائے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رہن دیو اور او دی ایک بہت بڑی حکمت جی اس ویلے سامنے آ گئی وہ سی ہر جان والے مسلمان کا یہ دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا اللہ ہو گھر جا چنانچہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ نے بھی اپنی اس خاص دا اظہار کیتا کیتی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ ہے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر جا کے نفل پڑا نماز پڑھا آپ نے بازو تو پکڑیا ساری ماں اور اور حکیم اندر لیا کے کھڑا کر دیتا فرمایا مایا اچھا پڑھ لینا نفل اے بھی وہ درجہ رکھتا ہے جہاں بیت اللہ دے اندر درجہ ہے اللہ دل مندر سے اے بات ہی نا کہ اس امت دے غریبان نے بھی اتنے آنا ہے اللہ غریبان نے بھی آنا ہے اسباب سے اللہ پیدا کرتا ہے نا کوئی سارے امیر ہی تو نہیں نہیں دے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امیر خیال ہی نہیں کبھی آیا تھی اندر کوئی مبالگہ نہیں ہوئے گا بے شمار ایسے کروڑ پتی انسان موجود نے جانا نے کدی سوچیا ہی نہیں کہ بیت اللہ جارت کی زیارت کی جائے انہوں کا قبلہ و کابا کوئی ہو سوٹزر لینڈ جا رہے ہیں کبھی کسی ہور جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ انہوں نصیب ہی نہیں اور گزشتہ سبق اندر بات عرض کیتی سی کہ اے تی قسمت دی بات ہے جنہ نے او اعلان سنیا حضرت عبراہیم علیہ السلام دی زبان سے نکلن والے کلمات سنے کہ اللہ دا کر تیار ہو چکا ہے اے دی زیارت واسطے آؤ اے دی حج واسطے آؤ اے دی تواف واسطے آؤ تی کئیان روحاں نے توجہ ہی نہ دیتی کئی نے سن کے ایک ویری کہہ دب کے نے دو دفعہ لبا کہ لگا لے لب ایک لب لب ایک لب جن اللہ نے مرن تو پہلے پہلے اونی دفعہ اتنے پہنچا یہ خدا کی ذمہ داری ہو گئی۔ اللہ نے پتا تھی کہ اس امر کے گریباں بھی اتنی آنا ہے ایک دور آگے گا کہ امیر واسطے تو سیڑھی بھی لگ جائے گی دروازہ بھی کھل جائے گا وہ اندر بھی چلے جائیں گے کہ غریب میرے گھر آ کے بھی حسرت ہی لے کے واپس چلے جائیں یہ نہیں ہو سکتا وہ چھت ہی نہیں دتی کہ تھی اتنے داخل ہو جاؤ جو کچھ اندر داخل ہونے والوں میں دینا ہے وہی دے دیا بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں کے دل اندر بھی ایک خیال موجود سے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے پیسے حلال خرچ کریا جائے حلال مال دیا جائے حرام نہ دیا جائے جی دی کمائی نہ دیا جائے مکے والے جوا کھیلتے سنگ تے بھی مسلط ہو گئی کوئی جگہ چڈی ابھی جتے جوا نہیں کھیل دیا اللہ یہ شیطانی عمل ہے انسان جنا دے اندر قرآن اندر اللہ نے یہاں لفظوں فرمایا ہر انتمور یہاں تو باز آد کہ نہیں یہ یا نہیں یہ اللہ کا فرمان ہے کسی عام شخص کی بات نہیں اللہ نے پنج ست شیطانی عمل گنوا کے تیف اخیر سے فرمایا یہاں تو باز آن دے ہو یا نہیں یہاں تو روک یا نہیں جڑا نہیں رکنا, اونے گویا اللہ نال مقابلہ شروع کر ہے کہ روک ہے میں نہیں رکنا. تو تنا کیتا ہے میں نہیں منع ہوتا اللہ مقابلہ شروع ہے اور وہ او کچھ نتیجے ابھی دنیا اندر دیکھ رہے ہیں باقی آخرت اندر دیکھ لواں کی نکلتے کچھ نتیجے تو دنیا اندر دیکھ رہے ہیں نا اور رسوائی بدنامی نہ کی کی کچھ یہ اللہ کی نا پرمانی کے نتیجے نے سارے تو انہوں نے بھی حل مال خرچ کیتا بیت اللہ حرام پیسہ نہیں اکٹھا اچھا کیتا ورنہ ایک جوئے باغ ہی سارے بیت اللہ کی تعمیر کروا سکتا سر اے اے پیسے لوگوں کوجو بہر حال تین بنیادی باتیں ارج کی سن کہ عقیدہ توحید پہ مبنی ہوے عمل سنت مطابق ہوے مال حلال ہوے یہ تیاری بنیادی ہے بیت اللہ دی زیارت واسطے بیت اللہ دے طواف واسطے او دے اندر پہنچن واسطے جس ویلے اللہ اینے پیسے دے دین اینا حلال مال کسے کل ہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا کا زن و راہن جی کو خوراک کا سامان ہوگئے یا وہ پیسے جنا وقت صرف ہونا ہے اتنا خوراک کا سامان ہوگئے خوراک دے پیسے موجود ہوں اور سواری یا سواری کا کرایہ ممالک کا زیادن سفر خرچ ہو گئے و راہلا تن سے سواری موجود ہو سواری کا کرایہ ہوگی تے سواری ہی ہوئی کرایہ دے کے سواری تے جا سکتا ہے بنو اے دو مالی شرطیں لگائیاں کہ سفر خرچ ہو گئے تو کرایہ یا سواری موجود تے فرص ہوگی وہ حج فرض ہوگی کون جی اسی بہانے بنا رہے ہیں تے شیطان سا کے جی دل اندر اے عذر پیدا کر دینا اے بہانہ سلجھا دینا ہے کہ اجے تے مکان بن ہے رہے کتھے پیسے سارے اس سفر سے خرچ ہو گئے پہ مکان کس طرح بنے گا مکان اللہ ہی تو حقیق دینا بناؤں دی. اور ایک بندے دا واقعہ شاید میں پہلے عرض کر چکا وہ اپنے اللہ کو مکان منگ ہے. اللہ کے کار اندر بیٹھ کے مکان منگ رہا ہے لیکن او دا انداز دعا کرن دا بڑا ہی عجیب و غریب گریب بیت اللہ اندر بیٹھا ہوا ہے اپنا ہاتھ ہلا ہلا کے اس طرح اشارے کر رہا ہے بیت اللہ کے برامدیا کی طرف بیت اللہ کی حسن اور بیت اللہ کی خوبصورتی کی طرف اشارے کر رہے کی کہہ رہا زبان تو اللہ تیرا کونا کار ہے تیرا کھڈا کار ہے تو تی تینوں تو تی ضرورت بھی نہیں مینو ضرورت ہے تو میرا گھر کوئی نہیں اللہ اللہ, اللہ, اللہ تینو تے ضرورت بھی نہیں تے پھر سونا کارے, ضرورت ہے تو میرا کار میرا گھر کوئی انداز زور کرو گھر اللہ ہی دیندہ. تے جیڑا بندہ اپنے اللہ دا بن جانا ہے اللہ دا تو بعد ہے میں تیرا. تو میرا بن جا میںرا ازکوری از قرک تھی مینو یاد رکھو میں یاد رکھا جیڑا بہت اپنی صحت اور تندرستی اندر اپنے رب نو یاد رکھتا ہے اللہ انہوں مصیبت تکلیف اور بیماری اندر یاد رکھتا ہے جیڑا بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوا انہوں یاد رکھتا ہے اللہ اور پیاس دے موقع پہ یاد رکھتا ہے جڑا بندہ آرام نال بیچو ہے اپنے رب یاد رکھتا ہے اللہ سفر اندر یاد رکھتا ہے جہاں بندہ ایس زندگی اندر اپنے رب یاد رکھتا ہے اللہ انہوں قیامت اور میدانِ میدان یاد رکھتا ہے ہس گور نہیں ہس گرکم نہیں اپنے بندے یہ پھر وہ بد گمانی ہے نا کہ اگر پیسے سارے حج تک خرچ کر دیتے تو گھر کتوں بنے اپنے رب ن غریب سمجھ لیا جے کنجوس سمجھ لیا جے کی سمجھا جائے سمجھ اللہ کا فرمان یہ ہے عبدی کچھ قدسی ہے اللہ فرمانے کہ میں مینو بندہ جس طرح کا سمجھ لینا ہے میں او وہ طرح کا بن جا جو سارے دل اندر گمان ہے نا اپنے رب دے بارے اندر جو ہے جو سوچ ہے کہ میرا رب اس طرح کا ہے اللہ فرمانے میں اس بندے لیے طرح نہیں ثابت سابت ہونا اسی طرح نہیں بن جانا رب نو کنجوس سمجھ لیا ہے بخیل سمجھ لیا ہے غریب سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے وہ راہ خرچ کر دیتے مکان کتوں بنے دکان کس طرح بنے گی بچیاں یا شادیاں کی شادیاں کس طرح گا شادیاں سے کوئی لکھاں روپے خرچ کرنا ضروری تو نہیں نکاح مسجد اندر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ بڑا شادی حال ہی بک کرایا جائے اللہ نے یہ مرکز سانے نے اپنا گھر سب حوالے کر دیتا ہے کہ ایتھے بہ کے اپنے سارے کام کریا کرو یہ تو وی رحمت کا ثبوت کی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے گھر سارے حوالے کیتے ہوئے ہیں کہ اتنے بہ کے اپنے کام کرو سر مسجد اندر بیٹھ کے نکاح ہو سکتا ہے ستو پلا کے ولیمہ نہیں کیتا محمد ال رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ بلایا اکٹھا کیتا ستو پلا کے تے اعلان فرمایا کہ اے میرا ولیمہ سرج اللہ اکبر سید الرسول دا ولیمہ ستو پلا کے ہویا صل اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی و روح اگر اللہ نے دیتا ہویا ہے توفیق ہے تو پھر جائز کم آمدر حلال مال خرچ کرو دعوت دا احتمال کرنا ولیمہ کھلانا سنت ہے توفیق کے مطابق ولیمہ کھلاؤ کوئی منع نہیں کرتا حضرت عبد الرحمان اپنے آف کے کچھ رنگ دے نشان دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرد رنگ دے کچھ نشان پہ دیکھے بلا کے فرمایا عبد الرحمان یہ کی بھائی اے رنگ کتوں لگا ہے تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کی یہ رنگ لگ کپڑے فرمایا شادی کی ولیمہ یار ولیمہ کر ایک بکری لا کے سبھا کر کے سامنے کلا عالم ولا بے شاطن عبد الرحمان اپنے آف مالدار آدمی سن اے نہیں فرمایا کہ پاویں چک جتھو مرضی وہ لیا سنو گوشت کھلا مالدار آدمی سی فرمایا بکری دیا کے ذبح کر سن گوشت خلاف لینگے دی دعوت دے سن اللہ نے دتا ہوا ہے کہ کھاؤ کھلاؤ مسلمان کسی مسلمان دی دعوت کھانا ہے تب بھی اللہ راضی جی کوئی مسلمان مسلمان تو اللہ راضی اللہ کے رسول دعوت کردے بھی سن دعوت کھاندے بھی سن حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کوئی حرج نہیں اللہ نے منع نہیں کیتا لیکن سادگی بھی سارے کم ہو سکتے ہیں مہر ایک خزانہ بھی مقرر کیتا جا سکتا ہے کنتار کا لفظ آدھا یہ توجیح محدے محدثین نے کی تھی کہ ایک لاکھ روپے تو زیادہ ہوگی تو پھر خزانے کا لفظ بولیا جاطار کا لفظ لکھ روپے تو زیادہ, تو روپے تو زیادہ مہر ایک خزانہ بھی مقرر کیتا جا سکتا ہے لیکن یہ ہی محر سحادی اللہ تعالی. اللہ کنندگی خلوص ایک مسلمان خاتون آ جانے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آ کے عرض کر دیے انی بولا کا نفسی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لے لو بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بندہ سوچ اندر پہ جانا ہے کچھ تھوڑے جے سوچ دے انداز اندر اس طرح نظر چکائی حاضرین موقع مل گیا انہیں فوراً کر دیتی اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ شادی نہیں کرنا میں چاہتے کرتے ہو میری شادی کر کرتے فرمایا اچھا لیا پھر تیرے تیر مہر واستے کوئی چیز ہے تو پیش کر تیری شادی کریے عرض کیتی جی میرے کوئی چیز نہیں فرمایا جا گھر جا کے کوئی شہری لایا چھوٹی موٹی کیونکہ مہر نکاح دیں ایک شرط ہے جا کر لے لیں کوئی چیز پتہ پتا کہ گھر بھی کچھ نہیں لیکن حکم بنتا ہویا اٹھ کر گیا اپنی چی اپنی کٹیا جو کچھ بھی ہے سی وہ محل وہ دروازہ کھولیا ادھر دیکھ ادھر دیکھ دیکھ دکھ کہ پھر واپس آ گیا فرمایا ہاں بھائی کوئی چیز رسول اللہ اے اللہ مقبول صلی اللہ کوئی چیز بھی کرو نہیں فرمایا اچھا مینل کوئی چیز تین نہیں ملی نہیں جی تین قرآن کتوں یاد ہے قرآن کتوں آ گئی نے چھوٹیاں چھوٹیا دو تین سورتوں کے نام لے کے جی اے سورت اے سورت اے سورت فرمایا خیر تیرا نکاح کرن لگا مہر تیرا اے مقرر کرنا کہ اے سورت اپنی بیوی دی دئی تیرا مہر مقرر کر نکاح تو اس طرح بھی ہو جانے کا گاہ کا نظارا تم فرمایا جیسے کل سفر خرچ ہوگئے خوراک ہوگئے موجود پیسے ہوں جی کھا میری جی روٹی دو میرے بک لگی ہے میرے کو کھان لی کچھ نہیں خوراک کا خرچہ موجود ہوگئے سواری یا سواری کا کرایہ جہاں جی پر موجود ہوئے حج فرض ہو گیا نہ مکان دا بہانہ چل سکے گا نہ دکان دا نہ کاروبار دا نہ شادیاں دا نہ کوئی ہو اگر ایس توفیق دے, دے ہویا کوئی شخص حج نہیں کرتا واحد سن لو جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا مماج جس شخص نو اللہ نے توفیق دِی سی لیکن حج کیتے بغیر مر گیا جی کر یہودی بن کے عیسائی مر جائے وہ میری امت جو مسلمان ہو کے نہیں مرتا حج کی توفیق اللہ نے دے دیج نہیں اور مر گیا وہ یہودی مریا یا عیسائی مر یعنی غیر مسلم مریا مسلمان نہیں مریا یہ ہوں اپنے اپنے گرے اندر ذرا چانک کے اے دیکھ لیے ستر ستر تولے سونا ابھی رکھا ہوا ہے جی حج کی اجے توفیق کی نہیں جب توفیق ہوگی جان اللہ اکبر شیطان نے بڑے بڑے بہانے سانوں سکھا دیتے بڑے عذر سارے دل اندر وہ لے آ ہے پیدا کر دینا کہ اے عذر کر لے اے بہانہ بنا لے اللہ جان د نہو بذات مم بزاطو دل اندر جی خیال پیدا کہ اللہ اس بھی, بھی واقف ہے اللہ تو کچھ نہیں چھپایا جا سکے گا جس ویلے اے بنیادی طور پہ تیاری ہو جائے عقیدہ صحیح عمل سنت دے مطابق مال حلال اللہ اے دے دے تے حج فرض ہوگی اگر کوئی شخص حج تو پہلے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو بعد لوگوں نے یہ گل سہمی پیدا کی ہوئی ہے کہ جیڑا عمرہ کر لے پھر حج فرض ہو جاتا ہے وہ لازمن حج کرنا چاہیے اگر اللہ نے عمرے دی توفیق دیتی ہے کہ عمرہ کر لو جا کے دعا کرو کہ اللہ پھر حج تہ بھی لیا یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ امرہ فرض ہو جا حج ادو ہی فرض ہوتا جب وہ پیسے ہوفیق ہو ایک غلط فہمی اگر عمرے واسطے جا سکتے ہو تو زندگی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں انہیں پیسے نہیں کہ عمرہ ہو سکتا ہے عمرہ کر لو اللہ کو اللہ دا وعدہ ہے کہ جس ویلے کوئی شخص اس سفر واسطے نکل پہ نا اپنے گھروں قدم باہر رکھ لینا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے. اللہ دا وعدہ ہے کہ ہن تو میرا مہمان بن کے نکلے کتنے جا رہے اللہ کے عمرے سے جان والا ہج سے جان والا اللہ کا مہمان بن کے نکل رہا ہے اللہ کی رحمت ہے وہ سر سے سارا ہو گیا ایک وعدہ ہو گیا وعدہ کی کرتے نے اللہ کہ ہن تو میرا مہمان بن کے اے سفر اختیار کیتا ہے ہن دعا تو کر تے قبول میں کراتا. اللہ کہ جدو اے سفر تے جان لگو تے, پہلے تے اپنے معاملات نپٹا لو لین دین جس حد تک ممکن ہے ان ختم کرو معاملات نپٹاؤ کسی ناراضگی ہے تو یہ بہت ہی بڑی عظمت کی بات ہے کہ جا کے خود صلح سلاح آدمی خود صلح کرے شیطان سے آ ہے کہ اس طرح سے توں وہ مقابلے چلیل ہو جائے گا کہ ہاں ہوں آپ پہ ہی آیا ہے کہ نہیں یہ خیال دین اندر شیطان پاؤں ہے آپ پہ ہی آیا ہے کہ نہیں جس ویلے دو مسلمان ناراض ہوجہ ہاں اچا اُچھا ہو جاندہ ہے جا پہلے آدھا ہاں سلاح پہلے کرتا ہے شیتان کنا دا د تیری بھی عزتی ہو جائے گی دلیل ہو جائے گا لوگوں کی نظر تیری کوئی عزت تیرا کوئی وکار باقی نہیں رہنا جے توں چلا گئے اللہ دے رسول فرمانے نے تیری عزت بنے گی ہونے گی اب آپ کیا آب بھائی ابھی ناراض میں تیرے نال سلاخ کروا گیا جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے دنیاوی معاملات معاملہ دیو اے سفر اختیار کن تو پہلو زندگی بہت اللہ سے مندر ہے اس سفر تے نکلے ہوئے موت آ گئی اور کئی ادھورے پیچھے چھڑ کے بندہ چلا گیا او تے او تے ذمہ ہی رہ گئے نا معاملہ اور موت آ گئی تے پھر پتہ کی ملے گا قیامت تک جنوب حج ہوندے رہیں گے حج دے سفر اندر نکل کے فوت ہو جائے تو ہر سال حج کا سواب ملتا جی ہر سال دے حجاب لکھے ج اللہ کی رحمت بڑی فراخ ہے بڑی وسیع ہے دوستان کو دس کے جاؤ اس واسطے نہیں کہ کوئی فوجی بینڈ لے کے آئے تو ہم رخت کرنے ایسے بھی کئی منظر دیکھے کہ باجے بج رہے ہیں بینڈ بج رہے ہیں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بارات ہوے گی لیکن پتا یہ چلتا کہ نہیں بابا جی حج ن جا رہے ہیں وہاں نال آیا بینڈ ہے باجا وہاں لی بچ رہے اللہ ایسا بڑی بری طرح سارے پچھے لگا ہوا اس واسطے بھی نہ دسو دوستوں کہ او لیا کے ہار پوڈے گل چوٹوں کے بلکہ اس واسطے دسو کہ مل کے دعا کر گے آن والے اے نیت لے کے آن کہ اللہ دا مہمان اجا ہے اللہ دا وعدہ ہے کہ نہیں دعوا میں قبول کر میں وہ دعا کروا لوا کچھ جان لگیا بھی دس کے جاؤ اور لگے بھی دیو. فرمایا, تو پہلے, پہلے وعدہ ہو چکا ہے کہ تُو اپنے دعا دے قبول کرنے کا وعدہ بھی موجود واپس آوے تو پھر دعا کراؤ کیونکہ یہ گیا کسی حالت اندر؟ تے آیا کس حالت اندر ہے؟ جس ویل بندہ لوٹ یہ اگر عقیدہ صحیح لے کے گیا ہے. عمل سنت مطابق اور کر کے آیا ہے مال حلال خرچ کر کے آیا ہے اللہ نو راضی کرنے گیا رضا واسطے یہ کام تھی واپس لوٹیا تے کس طرح لوٹیا ہے کما والا جس طرح یہ اپنی ماں ہی پیدا تے زیادتی ہوئی چیزیں ہاتھا نال چی ہول آزاری کے کلمی نکلے ہوئی خیالت کی ہوتے کنا نے اللہ کی نا فرمانی کا کوئی بول سنیا ہوا وہ قدم اللہ کی نا واسطے چلا کے کتے لے گئے وہ معصوم ہے نا گناواں تو بالکل پاک ہے نا اور حج تو واپس آنے والا ایسے طرح ہی پاک ہو کے آن ہے جس طرح وہاں نے اج ہی جنم دیتا ہے وہ اب ہی پیدا ہوا ہے پھر اللہ وہ دعواں کیوں نہ قبول کرتا ہوئے گا دو دعواں قبول نہیں جی آدی ایک تے تو تے ظلم دی دعا کو بول نہیں کوئی کتے بھی چلا جائے کتنے بھی پہنچ جائے اگر وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یا اللہ تو فلاں بندے تے ظلم کرتے اللہ ظلم نہیں کرنا انی حرمت الظلم تم نفسی اللہ فرمانے نے میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے لیا میں ظلم نہیں کرنا ایسی دعا قبول نہیں ہوں گی جیسے کہ اللہ تو تے دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا رحمی دی دعا اللہ تو انہ دو نو آپس اندر لڑا دے اللہ میاں بیوی دی لڑائی کرا دے اللہ ماں باپ نو اولاد تو ناراض کر دے کتا رحمی دی دعا بھی اللہ قبول نہیں چکر یہ دو دعاواں قبول نہیں ہوں عمرہ کر کے آوے عمرہ کرن گیا کرے حج کرن گیا کرے حج کر کے آوے ظلم کی دعا اور کتا رحمی کی دعا اللہ وہ دی بھی قبول نہیں اے دے کرتے یہ تو علاوہ اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ دعا تو کر قبول میں کراگا جان لگا بھی دس کے جاوے اور ان ملن آوے اے نیت لے آوے کے دعا گا دعا چلو گا واپس دے کے آوے, آوے اور سب تو پہلے کتنے آوے اللہ کے اپنے گھر آن تو پہلے اللہ کے آوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو تو واپس آن والا سب تو پہلے اپنی مسجد اندر آ کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا دو نفل پڑے پھر اپنے گھر جائے دی. مومن دی زندگی تو بڑی عجیب زندگی ہے کوئی خوشی ملتی ہے پھر بھی اپنے رب دے سامنے سجدے پہ پیا ہے جی کوئی تکلیف پہنچتی پھر بھی سجدے پہ ہوتا ہے اور اللہ ایسے بندے نو دیکھ دیکھ کے فرشتیاں دے سامنے فخر کر رہے ہوں کہ دیکھو میرا بندہ دیکھو میرا بندہ خوشی ملتی مل ہے کوئی مسرت کا پیغام ملتا ہے ادا کرنے سجتے پی جائے اور اپنی بے بظاہتی اپنی بے سرو سامانی کا اظہار کرتا ہوا کہ اللہ میں تے اس قابل نہیں تھا یہ تیری رحمت ہے یہ تیری مہربانی ہے کہ جی کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مشکل پیش آدمی تے پھر سجدے اللہ اے میرے اپنا کوئی گناہ ہے جی شام پائی ہوئی ہے اللہ اکبر اے سامان لے کے چل پیا ہوں کرو او اس جان واسطے عمرے یا حج دی نیت نل جا رہا ہے اللہ نے او دا ایک لباس خاص مقرر کر دیتا ہے اپنے گھروں کن کی قیمتی لباس کیوں نہ پہن دے کی کچھ کہوں نہ پہن دا ہوا حکم ہے کہ جب میرے گھر آئے گا تو فقیر بن کے آنا نہیں کیونکہ ہے تی فقی ابھی سارے فقیر ہاں منیے یا نہ منیے ایس قرآن اندر اعلان موجود ہے یا <تصف> یاس انتم انت مل فوکارا اے انسانوں مسلمانوں نے فرمایا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک پوری روئے زمین اندر بسن والی اولاد فرمایا یا ایوہ الناس اے انسانوں اے اولاد دی اولاد علیہ السلام مل پکارا تھی سارے ہی فقیر ہو سارے ہی مانت ہو سارے ہی سوالی ہو کہے یہ لا اللہ نے کسی ہور دے سپرد نہیں کیتا یہ بھی وہی مہربانی ہے نا لوگ ہو بھی فقیر بنے ہوئے ہیں فقیر چڈ کے کتے بنے ہوئے اللہ نے انسان پیدا کیتا ہے وہ آنے ایسی کتے کیا ایسے لوگ موجود ہیں نے اپنے شہر اندر موجود ہیں جیڑے اپنے آپ کو کتا ٹہلانا فخر سمجھتے کہ میں فلاں سرکار کا کتا ہاں میں فلاں سرکار کا کتا ہاں کوئی نہ میں مدینے والی سرکار کا کتا ہاں مدینے والی سرکار کی چار پائی کے تھلے کتا بیٹھا ہو جبریل ساری رات دروازے تو باہر پگار دینا کہ اندر کتا ہے تے تو تی کتا بن کے قریب پہنچنا چاہتا ہے تیری عقل کتنے چلی گئی تو تبھی سوچیا ہی نہیں کہ کی بن رہے ہیں اللہ نے ہی تینوں اشرف المخلو کا بنایا ہے. تے تو تی کتا بننا شروع ہو گیا انت مل پکارا لا تھی سارے فکیر ہو کہ اللہ. اللہ تے فقیر فکیر چاہیے فکیر ہی بن کے پیش ہو گئے لباس محسوس کر دے کہ یہ اپنی ظاہری چاچ بات شانو شوقت ہوں چڈ دے تیرے گھر آ رہے ہیں تے فکیر ہی بن کے آ جا لاس جہد جی تیرا سطر چکا جائے وہ لباس پہن کے آ اور اسی لباس کا نام ہے احرام احرام اسی فقیری لباس کا نام ہے دو چادر لے لے ایک نم کے تور سے استعمال کر اور دوسری اپنے کندھیا تا لے سر نگا کر یہ فقیری لباس ہے اس کارن درجانا جڑا مقرر کر دیتا گیا ہے کوئی امیر ہوئے غریب ہو بھی, سیاہ ہو بھی, سفید ہو بھی, شاہ ہو بھی, گدا ہو بلکہ میں ہودہ ہو کہنا چاہیے پیغمبر ہوگئے امتی ہو اس ہون در جان لباس پاؤنا پائے گا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس نہیں پہنیا سے آپ تو زیادہ قابل عزت کوئی ہستی ہو سکتی ہے نہیں جدا اے ایمان نہ ہوگئے وہ ہو بے ایمان ہے سب تو زیادہ قابل احترام ہستی ہے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے بھی احرام ہی پہنیا اے لباس فقیر بن کے ہی اللہ کے گھر پہنچے بلکہ دعا رہی ساری زندگی کی دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مسکین دعا کی فرمائی اللہم اے میرے اللہ مسکین جد تک محمد نو زندہ رکھے مسکینی رکھیں سلام اس پہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی اللہ جدو تک زندہ رکھے رکھی تے جدو میرے حکم آئے جہاں نام موت ہے اللہ ادو بھی میں کروڑ پتی نہ ہوا ادو بھی مسکین ہوا موت آوے تے میرے گھر کوئی سامان نہ بھرا ہوا ہو فی زمرت المساقین، کہ اللہ قیامت جدو تیری اندر حاضر ہو میرے ارد گرد مسکین ہی مسکین ہوں یہ دعا فرمائی رسول اللہ اللہ مسکین واہرنی فی زمر المساقین سڈیا دعا کی نے اللہ کروڑ پتی بنا دے کروڑ پتی بن گیا اللہ ہوں ارب پتی بنا دیربر تو لے کے ازن تو ادنے امتی تک کا ایکو ہی لاس مقرر کر دیا گیا کنا عظیم شر مظاہرہ ہے مساوات دا ابھی مساوات دے بڑے ٹھنڈوے پٹنے ہوں خود پجاروں سے گریب آدمی نگہ بھی نصیب نہیں مساوات ساری تو یہ سا ہے نا مساوات کے پیلمبر لباس ہے سارے میرے فکیر ہو بن جاؤ فکیر جگہ مقرر کر دیتی ہوں کہ اوز کر دی زیارت دی نیت لے کے جس ویسے نکلو کہ ہر علاقے واسطے جگہ اور مقام مقرر کر دیتا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیڑا جا تو باہر آوے وہ او اس حد تو گزرے تب جی وہ مسکین اور فقیر بنے ہویا ہونے وہ لباس پہنیا ہویا ہو دنیا کے چار ہی کونے گنے جانے چارے پاسے آپ نے میکاطا مقرر کر دیکات کیا جاتا ہے وہ اس مقام تو احرام بن کے اگے جانا ہے جیڑا عمرہ یا حج کی نیت نل جا رہے ہیں سڈے واسطے اور یمن چونکہ اسی پاس پہنم لم ایک مقام ہے ایک پہاڑی ہے سمندر اندر ادن دے قریب ساری نیقات یلم لم ہے جہے لوگ اس راستے تو جان انہوں حکم ہے کہ یہ تو گزر تو پہلے پہلے احرام پہن لو مقام ہے دے قریب کریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میکات مقرر فرما دیتا مدینہ منورہ اور کویت کی طرف اس پاسے جان والے جہے لوگ نے ان مدینہ بار تقریبا نو کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جدا او پرانا نام حدیث اندر تھی اج نام بےر علی ہے میکات مقرر فرما دتا رسول اللہ مصر کی طرف اور او تو اون والے جڑے لوگ نے انستے جو کا ایک جگہ ہے انہوں میکات مقرر فرما دتا محمد رسول اللہ اے او مقامات نے جنہوں تو اگے گزرنا تک کہ احرام بعض بنیا دے عزیز جدے رد نے نے جدے جا کے ٹھہرنا ہے ابھی یہ رام ہی بن لا اے بڑی سخت غلط فہمی ہے جڑا گھروں عمرے یا حج دی نیت نل جا رہا ہے وہ تو گزرے تک کہ احرام بنیا ہویا. اگر احرام بن کے نہیں گرا تو انہیں اللہ کے رسول دینا کی نافرمانی کی عمرہ کر لوا اج کر لوا اتنے جا کے نیت بنی دے اندر جتھے ٹھہرے ہویا ہے اتو ہی احرام بند کے اگے جا سکتا ہے اتنا کہ فرمایا مکے اندر رحم والے جہے نے اہل مکہ کا من مکہ کا مکے والے مکہ ہی احرام بن کے شامل ہو جان پہ جی نیت گھروں لے کے اے جا رہا ہے اللہ کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جا رہے کہ میکات لگ گئے اور احرام نہیں بنے آیا احرام پہن کے میکات تو اگے جانا ہے اور احرام پہنن تو پہلے کی کر لے غسل کرنا ظاہری طور پہ پاک صاف ہو جانا ہے غسل کر کے احرام دیا چادر پہننے تو پہلے خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے گسل کر کے خوشبو بے شک استعمال کر لو لیکن اجے احرام نہ پہنیا ہو اس بعد احرام پہن لو دونوں چادرا اندر ملبوس ہو جائے اور دو نفل پڑھ لو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا کہ اللہ تین سہادت والا سفر نصیب کیا ہے اللہ میری نیت نو خالص کر دے اللہ اس اپنے واسطے اپنی رضا واسطے قبول فرمای میرے سفر دیاں تکلیفہ دور دیں میری مشکلات نو آسان کر دیں اللہ میرے واسطے اس سفر نو مبارک سفر بنا یہ دعاواں کرے دو نفل پڑ لو اور چادر پہن لو پھر سر ننگا رکھنا وہ چادر پہن کے ایک تع بندے تور پہ دوسری کندھیاں پا لے سر ننگا رکھنا ہے لیکن ہوں کی باز دوست سر بھی نگا کرتے ہیں جڑا کرنا چاہیے کھدا بھی ننگا کر لیں ہی. رام دی چادر پہن دیا ہوا کھدا بھی اتوں ہی ننگا کر کے چل حالانکہ کھدا اتوں ننگا نہیں کرنا ایتھے چادر دی یہ شکل ہونی چاہیے ایک تہ بندے تور پہ دوسری اس طرح تے سر ننگا ہونا چاہیے یہ کندھا سے نگا کرنا جا کے بہت اللہ کا تفاق شروع کر لگیا بڑا سمجھایا کئی موقع اللہ نے ایسے لے ایسے دوستوں مسئلے دی نوعیت سمجھائی لیکن جاب یہ ملیا او جی تی اپنا کام کرو ام کر آخر جب نہیں مل تھی اپنا کام کرو ام کرنے انہوں نے جاہل مولویا نے دسیا یہ سی کہ اتو ہی کندھا ننگا کر لیا جائے او ساری جاندے, جاندے نے حالانکہ جانے ننگا پڑھتے جیگا نماز نہیں ہوگا نماز ہو جاتی اگیں پیچھے سر ننگے نہیں کرنا نماز پڑھ لگیا او اہتمام کرتے کہ ایک دن بڑا عجیب اتفاق ہویا ایک شخص آیا نماز پڑھنے واسطے انسجد کے دو تین چکر کھڈے اسی نماز پڑھ بیٹھے سن میں سمجھ گیا آخر انہیں پوچھ ہی لیا جی کوئی ٹوپی نہیں ہے اُسی کیا جی, نہیں ٹوپی تے اپنی اپنی لے کے ہے جن پین نہیں ہوں اور اچھی بات ہے اللہ کے گھر اندر آدھے آن ہوئے آدمی با بیکار ہو کے آئے عزت نہ نے میں کہا جی نہیں ٹوپی تے نہیں کوئی ہے گی. وہ پریشان ہویا لیکن نماز انہیں پڑھنی تھی اس ارادے نال آ گیا سی اے بٹن کھولنے شروع کر دیتے کھول کے بٹن اپنی نے چکی, تے کمیز انہیں چکی کمیز سر سے اس طرح رکھ کے تے پوری نماز ایس حالت پڑھی بنا مبالگا ساری نماز گردن اس طرح ہوئی کمیز چک کے سر سے رکھی ہوئی اور نماز پڑھ رہے تے احرام پہن کے اتوں کھدا بھی ننگا کر کے نماز پڑھتے جا رہے سمجھاؤ تے سمجھن سمجھنے تیار نے دسو تے منن لی تیار کھدا اتنے ننگا کرنا ان اپنے مقام اور اپنے وقت یہ بات ارج کیتی جائے گی کہ کیوں ننگا کرنا ہے کنی دیر تک ننگا رکھنا ہے کدو پھر چکھنا ہے یہ ان شاء اللہ کیتی جائے گی اب کے سبق اندر یہ بات بے نشین کر لو کہ جہاں شخص حج یا عمرے کی نیت نال جا رہا ہے او نی دے اندر لنن تو پہلے پہلے احرام بننے اور احرام بننے واسطے غسل ضروری ہے وضو کرے دو نفل پڑے اور چادر پہن لوے اس پہلے پہلے خوشبو استعمال کیتی جا سکتی ہے جی جا رہا ہے عمر واسطے صرف عمر دی نیت نال کہ او واسطے نیت دے الفاظ بھی سکھائے رسول اللہ صلی اللہ صحافی ہوں بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال حال ہوں کہ کدی تک آتے ہو کہ اے نفرت نے نیت کرتے ہوئے پڑھنے چاہیے کدی ہو نیت دل دا تعلق ہے نال دل نل نیت ہوتی ہے یہ بڑی عجیب گل ہے اصل بات یہ ہے کہ جت الفاظ بیان فرمائے نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اتھے الفاظ کہہ کے ہی نیت کرنی پی گئی جی آپ نے کوئی الفاظ بیان نہیں فرمایا ہو گئی اصل سے اتاس کرنی ہے اللہ سے پیغمبر سے صلی اللہ, علیہ وسلم. کیونکہ اللہ نے وہاں نے بارے اندر یہ فرما دیا ہے وما آتَاكُمُ الرَّسُولُ مر رسول آپ عَنْهُ ہو جو کچھ اے رسول دے دے اللہ علیہ وسلم والے چپ کر کے لے لوا تم انہ منع کر دے چپ کر کے چڑ دے, دے. کلیا نے رکھنے کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں وہ لے جاتے منع کر دیتے ہو دے تو رک جان امرے دی نیت کر کے جان والے کی کہے گا لبئی اللہ لبئی بل ایک حدیث کے الفاظ حدیث اندر ہے لبائک لبائک تن دونوں طرح تھی دل عمرہ یا الفاظ سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صرف عمرے کی نیت کر کے جائے جی حج واسطے بھی جا رہے عمرہ بھی کرنا ہے حج بھی کرنا ہے پھر پورا تلبیہ فرمایا وہ شروع تو ہی پورا تلبیہ پڑھے لب لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پھر پورا پڑھے عمرے اندر ایک دفعہ وہ الفاظ کہنے نے لبیک اللہ لب بل عمرہ یا عمرہ تب اور اس کے بعد پھر تلبیہ پورا پڑھنا ہے حج اور دوت نال جا رہے تو پھر شروع تو ہی پورا تلبیہ پڑھنا ہے اے فرمان ہے رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ سانو توفیق عطا فرما رہے اے سفر اختیار کرن دی اور پھر اسی سنت کے مطابق اے الفاظ پڑھتے ہوئے کہیں دے ہوئے اپنے رب در پہنچیے وآخر ان آخر رب العالم اب کافی زیادہ نے وقت اجازت نہیں دے رہا میں ایک دو باتوں کا جواب دے کے ختم کرنا ایک تو کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی پرانے مجید کی قسم کھا کے تے پھر بھی وہ کم نہ کرے جی قسم کھدی ہو کر پہلی بات تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسمہ ای نہ کھایا کرو جلدی نال قسم کھان لی تیار نہ ہو جایا کرو جس ویلے کوئی اور صورت باقی نہ رہ جائے کسی نے یقین دہانی تے پھر قسم کھاؤ اور قسم بھی کی کدی کھاؤ لا تہلے الا بلا اللہ بھی قسم کھاؤ قسم دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بیان لگا میرے دل اندر اگر یہ خلاف کوئی بات ہے تو اولا اللہ جاندہ اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے دیکھ بھی رہا سن بھی رہا جاندہ بھی ہے جی میں غلط کمانا ہے کہ اللہ تو جاندہ ہے نا قسم دا مطلب یہ ہوتا ہے تے قرآن دی قسم کھانی بچیاں دی قسم کھانی کسی اور دی قسم کھانی یہ اجازت ہی نہیں شریعت لا سہ لا یہ الفاظ نے ادیس کے قسم اگر کھانی پی جائے تو اللہ کی کھایا جائے جے جی کسی کو غلطی ہو گئی کہ ان نے قرآن کی قسم کھا دی تے اے دے تو بڑی غلطی یہ کی تھی کہ پھر پورا نہ کیتا. تے تے پھر سب تو پہلے کہ اللہ کو بیٹھا معاف تین روزے رکھے جان پے در پے تین روزے نقلی تو یا دس نو کھانا کھلایا جائے قسم توڑ دے تو ایک کفارہ ہے تعبہ کرے نال یہ کفارا ادا کرے اور آئندہ اللہ تو سوا کسی قسم نہ کھائے قسم ادو کھائے جدو کوئی ہور چارہ ہی نہ رہ جائے کسے دوست نے لکھیا ہے کہ حج اور عمرے کے مسئلے جلدی جلدی سارے بیان کر دیو کیونکہ میں جلدی جان ہے میں گزارش کرا کہ او دوست کسے بھی وقت تشریف لے ہو سارا باتاں سمجھا دی کہ تصا کی کرنا ہے مسائل چونکہ بیان کیتے جا رہے بیاں اس واسطے آرام نال کرنا چاہیے تشریف لے آؤ انشاءاللہ میں کوشش کرا کہ تو سفر دا جو کچھ مقصد ہے وہ دتا جائے سمجھا دیا جائے کہ کرنا چاہیے اس طرح کسی دوست نے اے لکھیا ہے کہ ہو بڑے مسئلے بیاں کر دے ہو تے سستے نوہ دے مسئلے تھی کدی نہیں بیان کیے ان شاء اللہ یہ مسئلے بھی بیان کریں گے اج کا موضوع ذرا ختم ہو جانا ہے کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس نیکی دا موسم ہو نا او دے بارے اندر کچھ دسیا جائے یہ کوشش ہوں اللہ قبول فرما لو انشاءاللہ میں وعدہ کرنا کہ اے دے تو بعد اے موضوع ذرا اپنے کمال میں پہنچ جائے مکمل ہو جائے انشاءاللہ پھر اللہ پھر سستے نو کے بارے اندر بھی کچھ حرض کریں گے کہ انہوں کے حقوق کی نے اور دے فرائض کی کیونکہ یہ رشتہ بنیادی طور پر ایسا انسانی رشتہ ہے کہ جدے تو بغیر خاندان کا تصور ہی نہیں قائم کیا جا سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے نکاح ان نکاح سنت ہی پمن راگے سنتی پلے فرمایا نکاح میری سنت ہے جڑا جان بجھ کے اس سنت عمل نہیں کرتا وہ میرے نال کوئی تعلق ہی نہیں بڑا اہم مسئلہ اور موضوع ہے انشاءاللہ شاء یہ بھی بیان کیا جائے گا ایک درخواست یہ بھی ہے کہ مختلف قسم دیا پریشانیاں نے اللہ سارے سارے پریشانیاں دور فرما رہے ہیں اور کرنا ہونا واحد حل یہ کہ ایسی اپنے اللہ نال اپنا تعلق مضبوط تو مضبوط تر کریے جنہ تعلق پکا اور مضبوط ہو جائے گا ان شاء پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اللہ بے ذکر اللہ کا فرمان ہے کہ اتنی نان دلانے یاد کرو گے میرا ذکر کرو گے میرے قائم کرو گے اللہ سان یہ عطا فرمایا ایک یہ بات بھی ہے سارے دوست محترم ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے میرے سامنے انہیں ایک عزیز فوت ہو گئے ہیں میاں والی